لله. الحمد لله والسلام على وسلات سعید رسل وسل سلخوا تمل امبیا محمد وفا اماں بادف بلاہ شیفی میں بسم اللہ وترى الشمس إذا طلعت تذاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقردهم ذات الشمان وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاذا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسطا زراعيه بالوسطيد صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يسلون على النبي الذین منو سلو آلے وسلم تسلی شوک لاتوں سلام گیا سید یار کم از کم موہی لانے بھی نام لوگ پڑھ سلام یا حبیب اللہ السلام سیدی س رحمت اللہ علمین کا صحاب یا سید محمد رسول اللہ ہم سنا ضرور خود تو قادر مطلق جل جمنوا التجا و فریاد ہے جل مجد کریم سونا بندہ نہ دے دل دماغ جبانو نگاہ محبوب خدا الہی مالک آپریندہ جنہیں دوست کا اہتمام میں کچھ واقف نہیں مگر اللہ, ما نو ما اللہ مالک تعالی ساتھی محنت نو کوشش نو کاش نبولی اج کا جا جس ہے اسے واسطے ہدایت کا سامان روح کی جی دنیا اجر چکی ہے اس واسطے رونق کا دوستانی شریفسبت مدی وسلم آپ سرکار مہینہ اس نسبت شاہ بازی لاپت لی نورانی سلور خدر چیلا نے ردی اللہ خالہ آپ سرکار تو دوستو کیونکہ یہ مہینہ ولیدار سرتاج وقت سرکار میں ہے تو میں قرآن مجید فرخان نے ہوئی اللہ عر مجدہ کریم پیارے لوگ ہیں انہ دنال جلی نسبت اور تعلق ہے نا، نسبت اور تعلق ہے, نفع اور فائدہ کیا ہے؟ پر اور گا. بدوا کرو اللہ بلالمین سب اخلاص و خلوص رہتے دوستو مگر ذرا زین تھوڑا جہا اتنے تھلے ہو جائے تھلے تو مراد یہ بھی غلط ہو جائے بلکہ وہ یہ ہے کہ اپنی طرف مائل کرتا ہے کچھ دیر جی کردہ نظم پڑھ رہے مناسبت باتیں پیش کر کے سعید میں ایک گل پکی ٹک انسان جت ہے انسان قدر و آل اخلاق درے حضور دنیا کا ساز و سامان دنیا کا ساز و سامان کافر کو مل سکتا ہے انسانیت کو مل سکتی انسانیت عظیم انسان مدینے تاجدار آپ کے دروازے دوستو نفس نفسی دا بڑی پکر خوف و ہے. قرآن مجید و محفل صرف اور صرف کرنے ہوں یہ چپ کراؤں کی یادیں پھر پرے ہونا آواز میرے کرنا دونوں سترویں بارہویں محنت کر لو انہوں نے اپنی شرارت واض دینی جو ہے ذرا جاؤ کو ڈال بولو سب دوں گا گل بہت آزی میں چلو تو جو ہے مختلف شریف دنیا دن جنہوں کا نام سی دنیا کے بادشاہ بچے بوڑھے ہو جانگے دنیا کے دم بھرن والے رب سٹ کے ایسے ماحول جناب رن پتہ ہے حساب شروع نہیں ہو رہا حضرت آدم علی فرماؤ. اللہ اللہ علیہ مہربانی فرماؤں اللہ تعالیٰ جو ہونا سو ہونا ہے مگر حساب سے پھر دے دے پھر دے دے. حضرت عیسا علیہ علی فرمانگے کہ اجیت تکلیف اور لڑ پیش آئی ہے نا حل میںروزہ ایک دروازے اور مدی اللہ اللہ تعالیٰ رب سنا کیا چلا دینا ہے اللہ تعالیٰ آپ نے جدو سر چکانا نہ اپنی پگڑی شریف قسم خدا حضور نے امت کی خاطر اپنی پگڑی اتارنے اللہ کی دی وارکہ دین اپنا سر لنگا اپنا سر نہیں ہوگری دنیا کے مدی تاجدار نے اپنا سیر شریف اتارنا ربار سر رکھ دینا رب فرمائے گا سونے گل <سؤال> یہ ہے ای اپنا زبان شریف ہلاؤ بس زبان گی سور پورا کر دے گا کتاب رب سل کرے گا فرمائے گا میرے میزان تیار ہے سب کتاب ادھر انصاف ہوئے میزان کو تلن واسطے تیار ہے اس وقت اللہ بلال کرے گا اس وقت ودینے ری بار کاساب لین لگا اتنا گل ضرور ہے کہ میں جدو دنیا تا اس وقت تیری کر کے آیا سا میں دنیا کو آدھا ہر ایک بندے کا کرزا دے کے آ رہا وا سدیق کا کرزہ قیامت والے دن. رب لے کے سونیا حساب لو پر میں محمد تیرے سدیق کا مکرو ہوں کیا مت والے دہار رب دمال بدل جائے گا فرمائے گا سونے جی تکرود ہے تو میں خود رب مسل یادم بدل گیا میں آخیا پاک سکس غلامہ دیا گلاسل بغیر انوا بغیر عنوان بندی تو بس ہزور گلا ہو سکتا ہے جو ہے بولو سم خدا نے مولا میں مقروض ہاں حساب کر تو تاننا ہے میں تیرا وعدہ ہے والے دن. بھی نہیں ہو دیا گا. تیرے بھی نہیں دوسری دوسری میں خاص تاز ہوئے گا رونک پیدا ہوئے گھرو سبحان اللہ رسول نے جس وقت دولت ہے مال دولت پیسے کرنا انسانیت نے سوچا نہیں ہوتی ایک دوسرے خیرات. حضرت فاروق نے سوچیا کہ سی کے اپنے اپنے سامان دو اٹھا اللہ اللہ ہوں پہنچنے والا اکبر ہے, اکبر ہے. آب نے. آب نے سامان چکیا نبی مدی تاجدار کی بار گاہ پیش کیا ہزور نے فرمایا گھر کے سیکھ چھوڑ کے آئے یا رسول اللہ گھر اللہ, اللہ دی رسول دی چوٹ کے جی لے کے آ رہے سن کیا آپ دیوار, حت مار دیوار حت مار آج یار نے کیتا ہے آپ نے ہاتھ ماریا کہ اگر کوئی سوئی بھی دیوار ادھر ہو پیش کر دیا اگر کوئی سوئی بھی ہوئے سونے اسلام رب المین قرآن کے بیچ میں نصیب فرما ہے سوئی ضرورت ہو سکار اس حال کے اندر آئے کہ آپ نے پھر بٹن اتارے بٹن اتار کے نبی علی سلادو سلام کے بارگاہ پیش کی بٹنا کی تھانڈے لائے کنڈے لا کے ہزور سارا سامان تھوڑی دیر تو بعد جبریل آ گیا ہے تھوڑی دیر تو بعد جبریل آ گیا حال کیا ہے آپ نے جہاں لباس پایا ہوا ہے آپ نے جہاں لباس پایا ہے وہ بٹنا کی تھان کنڈے لگے ہوئے حضور پاک نے جبری خیر لباس ہے آسمانی لباس کی کی جناب دے غلام ابو بکرا بارگاہ پیش کر کے پٹنہ کی تے کنڈے لائے نے رب نو ایس آئی اتنی ادا پسند آئیے رب نے فرماج پورے آسمان جنوری رشتے ہیں انہوں نے لباس پواو کہ انہوں نے پٹنہ کی تھانڈے لگے خدمت ہوئے ربی نے بارگاہ کو اللہ رسول راضی ہو جس وقت حضرت مدینے پیش تے چیخ نکل گئی آپ نے میں کل بھی رب رسول تھا میں رب رسول بہت اچھے لوگ نے اسلام کا زمان میں سکا پھٹھا دیا ہے اسلام کا زمان میں سکا پٹھا دیا ہے اسلام کا اپنی مثال آپ مو یار او سو اگر حضرے یارہ دیا گلا سنا مدینے کے تجدار گلاما دیا دی سناو کسماں دولا شریت مولا دیل ادرو آواز اٹھنی ہے انسان سنتوش انسان سنتوش دنیا دن در تے او زندگیاں گزار گئے گزار گئے تیریا میری زندگی انسان او سا اصا تٹر کیڑے بن کے رہ گئے سڈے اندر انسان نہیں رہ گئی سجنا ادھر ویخ ادھر ویخ ادھر ویخ ٹینکی بری ہوئے کی سے نو ٹانکی بھری ہوے گندے پانی دنال نال فرید پانی دے نال کٹر والے پانی دے بھری ہوے جس نالی دا تال اس ٹانکی دے نال ہوے نا پانی نکلے آب زمزم نہیں نکلے گا ہن وچ صاف تے پاک پانی نہیں نکلے گا فرید ہی نکلنا ہے فرید ہی نکلنا ہے دنیا اخ یار معاشرہ چنگا نہیں ماحول بڑا بھڑا ہو گیا ہے انسانیت طلب دی نہیں مار کے رہ گئے کیڑے مکوڑے رہ گئے سور پہ تو ہیں انسان تھوڑے رہ گئے وہ سجنا جی آبے زمزم ٹوٹیاں تو چان ٹوٹی تب زمزم کھولے ٹوٹی کھولے تب زمزم نکلے پھر سونے آن ٹینکی اندر بھی آبے زمزم اے جس اے ٹوٹی دا تعلق جس ٹینکی نال نالی نالی نال دا پھر جس ٹینکی نال جڑیا ہے وہ سونے اندر اندر پاک پانی ہونا چاہیے توٹیاں اندر صاف آوے گا وہ سونے ادھر آن جرا کفر ہے کافر ہے او برائی کا برائی کا مرکز آتا ہے خدا دکھ کر کے نبی یارا تو تور بیٹھے تیریاں دے جندگیاں تعلق نے نسبتا نے وہ سونے ادھر میرے جڑے خیالات میرے جرے زیر نے۔ دا تعلق اصاوے پیغمبر وجیر مسلمانے انہیا تعلق جوڑ بیٹھے آفرپریز دنال دنال دنال یاد رکھ لائے اکل ہو سمجھا پلا لوی نے کمیاں نہیں چڑیا یہ جہرا سورج ہے پوری آب تاب کے چمک دے پر جغرب و جانا ہے مغرب ول جان ہے مغرب و جانتا ہے تو ڈب جانا ہے اپنی روشنی بھی کھو بیٹھتا ہے اپنی چمک دمک بھی کھو بیٹھتا ہے روزانہ دا جرا سفر سورج کرتا ہے وہ انسانوں نو سبک دینا ہے وہ انسان میں بڑا دنیا کے اندر چمکیا سا دنیا کو چمکایا میں مغرب وال میں مغرب والا وال. ختم کر بیٹھا سورج جدو و سونیا انسان جدو یورپ کے مغرب وال ٹرا ہے انسانیت کا سورج غروب ہو جاتا ہے انسانیت جات نو رو روج مغرب یورپ چی ملتا تے مدینے دے تاجدار گزم تلتا ہے نا اللہ سجنا ادر ویخ میری اتو گلاد آ رہی نے جی کردا لوا مو دوسے آ کے جلدی سبحان اللہ سجنا ادر ویک میدان جدو محمد مو کے باغ کے سب پھول محمد مو کے سب پھول ایسے ہیں محمد مستفی کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی پتر رہتے ہے مرجھایا نہیں کرتے لگے میرے مدینے اللہ علیہ پتھر لگیا پائی ہوئی کڑ لمکڑا سن میرے بار ویکو توجہ گلو یہ کڑیاں لمکڑی سن پتھر لگیا ہے کڑیاں اندر داخل ہو گئی اندر ودر داخل, داخل ہو گیا تکلیف ہے خون پہ رشتہ ہے جدو کڑیاں کڈن کی گل آئی بارے میں اگے ودے میں بڑا نتیجہ پیش کرد کے آپ سرکار ہاتھ نال جدو کڈن کا ارادہ کیتا ہے کڑیاں خوشیاں ہوئی سن مشکل پیش آ رہی سی آپ نے دند پائے دند نال جب کڑیاں کھچیاں بار آگئی نال نال، سامنے والا دند بھی باہر آ گیا دو دند آپ نے بندہ مسکرا دے سامنے آنے کسم خدا کلیا جی. بیک کروے گا کہ غور کرے گا تیر مان در کسم خدا کی ہلچل پیدا ہو جائے گی سام میں گرام than it. کوئی بھی انسان ہے جہاں نہیں جی سامنے والے دو دند سامنے والے دو دند ٹوٹ جانا لگے بڑا فرق آ ہے بندہ میں ٹوٹا جا لگتا ہے پر ابو پالو سونے جنو سامنے والے دو تندر دو تند نبی دی وفا دفا پیار ٹوٹے نے سونے پالو ای لگتے جن سونے ہن لگتے دکھ ہوں کسی تکلیف ہوں ہزور کی بار گا اپنی مارو سنا ہے اپنا دکھ سنانا ہے سویا ہزور تو بعد اگر دل ٹوٹتا ہے خمگی نا ابو میں راہ کو ذرا سن دل تخ دور ہو ان کے نسار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو ان کے سار کوئی کیسے ہرنگ میں ہو ان کے نسار کوئی کیسے ہرنگ میں ہو تب یاد آ یا گئے سب ہم بلا دیے جب یاد سب سنیا ادر یہ گل جی میں کر رہا ہاں خوشو سنو نہ لوگ جنہیں ہر بیوی دی اکھن نبی دی سنت نو منایا حضور دی سنت نو کھیلے میں روڑیا تیرا دی جی چلو, چلو نہ لگنا نہ سونا لگا قسم خدا دی دی سنت ہے رب مئی نے حسن دی آ دے دے اگر داری دنال حسن جندر کو دی ربلا دے, دے چہرے دیر سجنا ادھر تیریا میری امام و اے دنیا دنیا دنیا دال ہے اپنے رب رسول گئی کرنے ادھر آ حرت حضرت دل کے کم دور ہو جاتے جربوک ہوئی جربو جنگ جربے ہوئی حضرت نجر جہا ہوگا لا خالد نے روب ہے دبدا ہے کافل دماغ بڑا ہے کیوں ہٹا کے بہت کر رہو جملہ فوج ہے تقریبا تی ہزار لگ بھگ فوج ہے کوئی لڑائی دا آپس دن آمنا سامنا میں سونے یہ دروی کوئی مناسبت نہیں ایک پاس لکھ لال زیادہ دوسرے پاس تی ہزار فرما پتا ہے نہیں لگتا ہے مسلمان میدان دے بچے یہاں کے میدان نکل جائے گا فرمایا میں ابن جر راہ سلار بنایا اگر مسلمان دکھ کھڑ گئے اگر مسلمانوں سے کھڑ گئے اگر انہوں نے میدان چھوڑیا ابراہ نے ہس کے بکھا دا چہرہ لوگ سامنے آ گیا جانا دینا نے اپنی ہر شہ پروان کر دینی لگ اب نے جر راہ چہرہ سام مضبوط ہو جا گے ارور کے گل <سؤال> سنا حدرت جا حضور سلم جنگ ہو رہی سی تل <سؤال> نہ سکتے تھے جنگ میں جو اگر ار جاتے تھے پوچھے رو کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے دشت تو دسٹ دریاؤ بھی نہ چھوڑے ہم نے بہار ظلمات میں گھوڑے توڑا دیے میدان لگیا ہے مسلمان, میدان لگیا مسلمان حملہ, حملہ پھر فر سے گل کر جاواں حضرت میری نبی علیہ اسلام سلام نے جنوب تلوار فرمایا ہے یہ وہ بندہ ہے دنیا در بڑے بڑے پہلوان سور والے طاقت والے بازو دی ہمت والے سونے آن جدو پینترا بدلا ہوں بدلنا ہوں ہے قدم ہٹانا پیچھا پی دفاع دفاع بدل دیا بھی قدم پیچھے نہیں رکھے ودایا ہے ودایا ہے, ہے, ہے, ہے وہ سونے آن حضرت فرما نے اصے بدنے ہاں پیچھا جانے پیچھا جانے حضرت نہیں ساج کی بن گیا ہے پچھا کیوں آنے سی قدم پیچھا کیوں جانے جانے بجائے پیچھا کیوں جانے لگتا ہے سڈے اندر وہن سے کمزوری آ گئی ہے آپ نے گل <سؤال> کی تھی فرمایا یہ نہیں ٹوئے تو ٹوئے کھٹو ٹوئے کھٹ کے آپ نے فرمایا جن روح کی نرگر بھی فائدہ ہوں وہ جی فلموں کے کراٹے ہوں فلموں کے دے دال کرجرا دے خون درگر آپ جی محمد کے دے گلام ہوں دے وہ قسم خدا بھی کر کے آنا ہاں بے گلا سننے دے ایمان تازگی بھی آ جاتی ہے انہوں نے ہمت بھی پیدا ہو جاتی ہے ضرورت بھی پیدا ہو جاتی ہے سانا تلندر بولے اللہ فرمایا تیری خاک میں اگر شرل تو خیال فکرو گنا کر تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال و گی نہ کر تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فکرو نہ کر کہ جہاں میں ہے نان شعر پر قوت ہے سجنا سنو سو سردی ضرور پر محبت کی گرمی سردیوں تے غالب آباز آدی ذرا پیار نہ بولو نا سبحال سونے کلا جی چھیڑ بیٹھا دوسرے پاسے آنا تھوڑی جی مشقت پیش آ رہی جی کرنا ہے سونے حضرت, حضرت کا مالک سو گا ہاں کا مالک سونیا ادھر یہ کنیا مار مارگاواں نے انہیں قربانیاں کنیا سن ہر ایک جنگ کے اندر حاضر ہوئے جدو میدان عہدہ لگیا سی کافرہ نے حضور پشان لیا آپ نے انجدہ لباس پایا ہویا ہے انجدہ زرحہ پائی ہوئی ہے سارے کافر میرے نبی والمتبچھے ہوئے سور دہولہ کر دیں کہ اگر حضور نہیں دینے اپنے آپ اسلام ختم ہو جاوے گا سونے آن اس وقت حضرت کافر مالک بڑا اوتھا ویلہ ہوتا ہے حدرت کر لاس مینو نقصان ہونا پر تو ہو بڑی بڑی قربانی جدو وقت آیا ہوا دنیا تو کام ہو شکتی zehra ishq di gal awal li zehra yara aqal tu door hatawe God uh -huh. تازگی آدھی امن کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اسلام تے چلنا جانتا ہے حضرت مالک رضی اللہ خطال سر جدو حضور ناراض ہوئے سن. بس ایک چھوٹی دا اشارہ دینا حضور پاک ناراض ہو گئے حضور نے بلانا چھوڑ دے بس ای مالی جی کو ہی ہو گئی ہاں جنگ اندر تھوڑا جی پیچھا رہ گئے پیچھا رہ گئے خود بیان فرما دے میں پیچھا رہ گیا سا حضور بات واپسی تشریف لیا ہے مجھے پتا لگیا بارہ اے بھی میون پتا حضور بڑے خزب پندرہ میں بڑے بہانے بڑے گا کسی مطمئن نہ کر سکا پر جزور آئے نا میری نگاہ وتینے نے تاج درج پئی ہے میرے عشق نے گوارا نہیں کہ حضور بیا نہیں کرنی کرا میں آخیا میرے کو سسی ہو گئی حضور نے بلانا چھوڑیا ہے وہ لما دما کے آئے لمید سارے بلانا مدینے بلان لمحہ بھی میرا نبی روابی واسطے کیا من پروا ہو جاتی ہے حضور نے پنجا دن نہیں بلایا سوچتے کا حال ہوا ہوتا حدیث دتابا درد آ رہے نے حضرت اپنی بیویا اپنی بیویا نو اپنے تو جنیاں بیویا نو اپنے اپنے جدا کر دوں جدو آپ تک پیغام پہنچے اگے تکلیف ہے کوئی بلا نہیں صرف گھر والی روٹی پکا کے دینی دے پہاڑ حضرت کام مالک نے ہائے وائے نہیں کی اعتراض نہیں کیا کی اگے تھوڑے دکھ آ گئے ابھی اگے, اگے تھوڑی تکلیف آ گئی نے رو پے پرمایا ہزور کو آو ویسے بھیجنا ہے یا طلاق دینی ہے تو اشارہ کر سب دے دیا گے حضرت قابر مالک فرماتے ہیں حضرت قابر مالک فرماتے ہیں میرا میرا حضرت ابو قتادہ دے نال بڑا جرا نہ سی ابو قتادہ دے نال میرے نبی دا وسارن بڑا سوار حضرت ابو قتادہ دے میرا بڑا جرا سی او غاب اپنے باغ دے اندر بیٹھ کے کر رہے نے میں دیوار دیوار چھوٹی چھوٹی جی میں سروں تا کیتا ہے میں سلام بلایا سلام بلایا سلام کا جواب, جواب نہیں دتا میں دوبارہ سلام بلایا انہیں سلام کا انہ جواب نہیں دبارہ سلام بلایا انہیں جباب نہیں دا دل, دل, دل اے، سکا یار نال کی کردا اے، کیا کیا ابو کتاد جاننا ہے میں رب رسول پیار کرنا وا ابو کتاد نے آخیا ہے کردا گا پر اے، حضور نے منع کیا میں تیرے گل نہیں کرنی ہے میں تیرے گل نہیں کرنی نجران کم کا بندہ تیرے نبی نے تیرے آپ بلا دوسری کسی نے بھی بلان دی اجازت نہیں تیرے کنا ظلم کیا آڈے اساں بڑے ہاں تم بنا دیا گے جدو حضرت کا بن مالک کاب نے پڑیا ماری کی تنخواں دی خانتر اسلام دین قرآن نو کڑ کر دینا لیا یہودی دے پیچھے اپنی عزت دین امان نو رور دینا لیا چار اکٹھکے تنخواں دی خانتر اپنے امان نو بیج دینا لے مسلمانا خیرت کر غیرت کر حضرت کابن مالک رضی اللہ تعالی آپ نے جی دو خط پڑیا آپ رو پہ چیخ نکلی ہے آسمان والوے کے آئے ارد کی دل جفالا مولا میں پہلا شکوا نہیں کی تھا میں ز پر میںرج کرنا وا پہلے میرے کیا میرے تی قیامت ٹوٹی ہے تیرا حبیب بلاندہ نہیں انہوں نے بلانا چھوڑ ہے میرے دوسری قیامت یہ پی دی ہے اج کافر میرے ایمان امتحار کرنا چاہتا ہے آپ نے سے جواب دیتا ہوں آپ نے فرمایا وہ چلے آپ پیغام لے جا تو کی سمجھنا ہے کہ آپ نے مالک دائش ان دی محبت تب زور پہ گئی ہوگی مینو محمد پاک نے میرے محبوب نے بلانا چھوڑے تو میں اپنے محبوب کا دربار چھوڑ دیا قبول, نے پر قبول تو میرے ایمان دار کرنا چاہے تو مینو بلانا چھوڑیا ہے اگر میری جان دے پورجے پورزے بھی کر دے اے یار کا در, در چڈاں گا نہیں اسے دربار سے رہنا ہے سبحان اللہ، او سونے اے تے چار مردوں دیا گلا سنائیاں میرا جی کر دیا ایک دو بیوی دیا گلا بھی سناواں توجہ ہے جرا جا کل بولو نا سبحان مسلمان داستانہ کیوں بھول گئیاں چھوٹے چھوٹے ہزور حسن دے نقشے دل دماغ بچھائے جاندے سن ہن گانے یاد نے فلما دیا سٹوریا یاد نے سونے ادروی ڈرامیہ دیا سٹوریاں یاد نے پر اپنے نبی اپنے اصلاف دی کہانیاں بھول گیا اے انہاں دی ادا بھول گیا اگر بیبییاں دے سامنے گلاں اونیاں جڑی اک تو کرن لگیاں ہاں وا تے ای حال نہ ہوندا ای جان بوجاڑ نہ ہوندی جڑی ہون بن گئی اے جناب سنہرا اے میرے نبی دی سامر پھا کے اسلام دی پہلی شادی جناب سنہرا شہید ہویاں شہید گیا ہے اترو رسا پایا ادھر دسا ادھر ادھر دسا ادھر ادھر ادھر آئے ادھر در بجے آئے جسم دنوں گئے خون نکلیا مکہ دی دھرکی دی جناب زنیرہ محمد پاک دی محبت دیا دانستانہ لکھ گئی قیامت تک دے نو دس گئی سادے ایمان نو کچھا نا سمجھا جائے سادے رسول دینا جو تعلق ہے انہوں نے کچھو ہے انہوں نے کچھو ہے سبحان اللہ جو ہے سجنا اتنا دنیا در حضرت عشق جدوش محبت کی گل ہو تے محبت کی گل دنیا اللہ حضرت بریلوی نو یاد کرے گی دنیا اللہ حضرت بریلوی نو یاد کرے گی اعلی حضرت بریلوی عشق کا ایڈا شہنشاہ شاہ رب نے سینا رسول دنال بھر چڑیا جی بھی جی سال شریف مسلیا کتاب دی کتاب سنیا دی سنیا دی سنیا دی سنی عوام بہار شریت شریف بہار شریت شریف لکھی مولانا نام جدلی آدمی رحما آپ فرماند نے میری مسلا اڑ گیا جواب نہیں میں آپ دے آپے لا اللہ حضرت کرنی ہے مسئلہ سمجھنا ہے میں میں گل جوڑنا ہے میں پوچھ کے آنا وا پچھاس دے گئے سفا فلانی کتاب فلانی جلد فلانا سفا آپ سرکار نے بیان فرمایا امجد علی آدمی آپ سرکار جدو اٹھن لگے میرے آئی سی آئی سی میں بڑا دماغ سے بوجھ پایا ہے بنیا ہے میں بڑا بوجھ پایا پر میں دھی کا نام یاد نہیں آیا فرمایا میرا حال سو سویرے ہی کا نام یاد نہیں سی تے ادے جسم چان نکل گئی ہے اندر تو پتہ نہیں کی حال ہوئے گا فرمایا میرا مولا کی عزت کی خسم ہے اس حال کے اندر بھی فرمایا حضور ہزور خلاف جنیاں دلیل نے دی عظمت دیا جنیاں دلیل نے ہر شہ بھول گئی پر نبی دی عظمت دی دلیل نہیں بھولی ہر شہ احمد رضا دماغ چہبو سونے جدو عشق دی گل گل کر لگا عشق محبت دی گل ہو دنیا احمد رضا یاد کرنا ہے دنیا جن عشک رسول کا ڈنکا بجا گیا ہے سونے اسی طرح اسی طرح پھر سنو اسی طرح دنیا دنگی ہزار چشتی کرنا ہے وجرا بھو گیا ہے پر تھی دھی بے نو پڑتے سبق سے آ گیا ہے محبت کی گل ہوئے یاد آپ اج جے ٹوپی آرگا نظر آئے قسم خدا دی بابا فتح احمد چشتی یاد آ جایا جبانا جبانا نو دا جس قوم دے کوئی بے والی بے اپنی خیرت ڈا بچی جی وہ کہا جن نے خیر ایک ہو سنا نہ ختم کرا گا تو سجنا درخت بولو نہ جس وغیرہ جس وقت ختم کا مسئلہ بنے اسلامی کرفیو خبردار نہیں آ خبردار اسلام دے مجاہدین آ کے پابندی لا دی خبردار کو ساری باپ فوج نے آ کے جنہیں سلام کرنے آ آ کے پابندی راہ دیتی ہے خبر ادان نہیں آنی چاہیے ایک ماں ہے بی اے نو بیٹے نے نو بیٹیا بلایا فرمایا میں اپنا ترو ماپ نہیں کرانگی رب ادانا بند ہو گئی پچھو گولی بجیے نوجوان زمین مولا نو جان دے چھوٹا پیار تیرا ہے بیٹا شہید ہو گیا ہے ماں نے فرمایا جن دیر تک ادار پوری نہ ہو میری اکا کے سامنے فلم کہانی نو دن شہید ہوئے لاشاں پہ اندر بکھری پہ خوت پت نے ادان پوری کی ماں جگ بیب آئی بی, بی آئی دکھ درد بنا رب کا حکم آخر سبر دلا ہوئی ہے گلا کر کے میرے ہاتھ لے بستر کرو مینو مبارک دس جان اولاد نا لیا سی پتران نو پالیا میرے پتر میرا نے میرا میرے دھ کا خرچہ اتارا اتارا ہے ہاں میرے دھد نو حرام کر کے دی گئے میرے دھد نو حلال کر کے گئے جی کہ میں دل دی دھڑکن تیز نہیں ہو گئی حال نہ بن جائے مشہور گل ہے ماں رمضان دا مہینہ آیا ماں نے پتر آخیا جی پتر جی سارا محلہ جو مسیح سے نماز پڑھنے واسطے جانا ہے تو ظالم تو ہی گیا میں لیکن ماں کی گل نہیں موڑنی پڑ گیا مسیح نہیں سردی کی بھا سا رکھا ہوش آ گئے ٹکانے گھر آیا ماں نے بڑا دھد شلایا مگر وہ نہ گسا بھی چلا کل ماں نے کوئی گل کی مڑ کسرا کدا گا جس وقت افطاری کی اگلے عشا دیا آ رہی سنتی نہ روزانہ عشا کی نماز بہ جائے آخ مولا تیرا میں گلاو بنایا گلاوا بنا کے نہ تے چڑھ گیا تے چڑھ کے جدو سٹیا نہ پاک تھلے نال آواز آئی سرکار ہے چٹکاتا بلانا نہ نہ کی ضرور سبق بڑے نکلتے بولو جلدی ختم کر توجہ ہے اللہ بلا خران مجید فرخان نے ذکر کیا چندران کا ذکر نہیں کیتا پر قرآن کھول رب العالمین نے قرآن اندر سات نوجوانوں دا ذکر کیتا جن اپنے ایمان اپنی جمانی اپنی تھارت اپنی پاکستر اپنا وطن چھوڑیا کے دیرہ رب العالمین قرآن دی اندر اونا دا فرما کے قیامت اگر قدر چانا ہے پھر اس دل نابو کر کے اپنے اندر پاکیاں پیدا کر لے جا جی ان دا ڈٹکا بجایا قیامت تک تیر نا بھی ڈٹکا بجا چھوڑا قسم خدا بے کے سوچے آجے. تو اندر گا. توجہ اور سبحان اللہ. سجنہ حضرت غادی المدین شہید رحمت اللہ تعالی اسلام دا شیر میرے نبی میں نبی دہ میں نبی دی دی درود پڑیا سا ذخم جیل جن روشنی ہو گئی میں کھڑا ہویا ارد کی لپالا آن والے خان آن والے فرمانے نے میں رب نال موسیٰ کر ربا نصیب وجہ کیا ہے اج بلا سنیا جے موسا کلیم نے فرمایا اصا سوا لکھ نبی صحابی اولیاء گرام ما سلوراں میرا ورگے ایسا روزانہ جدو حضور دارگاہ ہی ذکر چڑیا منسا کریم فرمونے نے ادو بھی جانے اسان جدو بھی جانے نبی کی کچہری اندر تیر ہی ذکر چڑیا میرے غلام نے کمال کر ہے میرے غلام نے کمال کر ہے میرا جیتا ہے میں سونے ہو سکتا ہے خیر سونے <grey> تھوڑی جی باری ہے مگر گل ہے نوجوان سن نوجوان بھی لوگ مختلف گلا کرتے کوئی آتے ترائے سن کوئی پانچ سن کوئی آن کوئی آدھے سات نے رب نے گل پردے لوگ بیان کیا تین گل کرتے بعد آتے آتے آتے واقعی تفصیل کی طرف جان کی لڑتا پتا ہے واقعہ ذہن چاہ گئے کننی دیر تک رہ ترائے سو نو سال تک اللہ تعالیٰ فرماندہ جرائے جی سو نو سال تک ستے رہ قرآن مزید آیات گنتی لبنی کیا ترائے نے کیا پنج نے کیا کن نے قرآن نے اشارہ دیکھیں لوگ رب نے گل چھوڑ در ایک اشارہ دے وہ آ کے جب سہ گیا گار دینا جی اٹھے ترائے سو نو سالوں سنیا جائے ترائے سو نو سالوں بعد اٹھے نا اللہ تعالی فرما وقت والی واسنا ہوگی سال سوال کرنے والا گندے آیا کالو یہ جمع دا <mater> جمع کم از کم تینو قالو, قالو, قالو, یعنی یا قالو ایک ترائے نے آخیا یار یار دیا سات کنے ہو گئے چار ہو گئے قالو ایک ترایے جماعت نے ترایے دن اس گل آپ پاسے ہو گئے کنی دیر تکتے ہیں کب نے بھی نہیں سبحان اللہ اگلے پچھلے <تصفحان> <تصفحان اللہ> کنی دیر تک رہے بولو کنی تک ستے رہتے رہ مشرقس ایک منہ جی جی ہے مگر والارے ستے رہے اندازہ کرو یارو ترائے سو نو سال تک جی اٹھے گزر جانا یا سال دو سال گزر جان کپڑا رکھ دو نا ہا پی رہے مٹی پی تو وہ بالکل بھوتا ہو کے ختم ہو جاتا ہے کیا ترائے سو سے نو سال تک ستے رہے مرے نہیں سنتے رہ یار نہیں انجے اپنے, اپنے, اپنے جسم ویخ کے آدن یار لگتا انجے دن ستے پر نہیں یار دن بھی نہیں یار دن والوں بھی گھٹ ستے اگر کپڑا کا چلیا ہو بارشا تبدیلی آئی گیاں گیا. ترائے سو نو سال تک ستے سونے ایک ہونا نہیں محمد نہیں تر سال نو سال تک کپڑیاں دے کپڑے گٹا دیتا وہ فرید ورگا ہزار سال بھی قبر دے اندر ستا رہے رب لال امینوں کے کبن کے نڑے گٹا دیتا جوانے نو قابو دے اندر رکھیا اپنا ایمان بچایا حیاں نو بچایا طہارت نو معاشرے دی ارسمارتا نو اپنے مولا دی رضا پروا دی پرواہ کیتی جس گھر کے تھا گئے رب العالمین انہاں نال کتنا پیار پکردا اے قسم خدا دی بڑے بڑے نوجوان دنیا دنیا دے اندر بڑے بڑے حسین والے بڑے بڑے جمال والے جنہ تے لٹھا عاشق جان بھی ٹور گئے جناب نوجوان یاد کدار گار ستے نے ہوا چلتی ہے بارش آدی نے, نے, دی نے پر رب دا حکم آیا ہے خبردار وہ ہوا پیارے ستے پے نے ایک مٹی کا ذرا بھی انہوں نے پتا لگ جائے جا نال پیار کرے اصا قدر کنی کرے پیار کنا پر چھوڑ سجن داخر بولو نا سبحان میں ایک رنگ کی گل سنا اللہ جان اپنا وطن چھوڑ اپنا علاقہ چھوڑ دے پینے گھرانے دے بندے سن پرواہ نہ کی تھیار چا لائے خارج سونگے بیان خار مشرق ایک مغرب والے پاسے منہ سورج دھپ دے جائے مولا دا پیار دلا دنیا کا پیار کو سنم بے وفا چلیا دنیا نہ لاوے رونا رو نا کچھ نہیں ہو سکتا وہ جن محمد پاگر لال باغ بولو اپنی قدر پشان اپنے خون دی اصلیت نشان اپنے ایمان دی خیرت نشان ہاں سجنا مرد کرداں کی کلک ہو رہی ہے ادھر اصرے ویخے نے مرد نہیں ویک مرد ایویں ہوں سونے ادھر جدو سونگ گئے مولا تلا پر مزید اندر گئے سورج چڑھتا ہے مشرق والے پاسوں مشرق آئے پاسوں چڑھتا ہے اللہ فرما ہے تلا سچا پاسا مار لو ڈبدتا ہے خیر مت نہیں دش مال تھا پاسا مار لونے سورج جیے راہ چرا ہے پر جدو یار سو گئے رب فرما ہے ساڈے پیارے سو گئے ترائے سو نو سال آدھے نظام نوتل کر کے رکھا ہے سورج دیا ناواں بدلیاں نے مولا کیوں رب لال امیل فرما ہے چلو خاطر دنیا دے نظام دی پرواہ نہ کرے خاطر اپنے نظام دی پرواہ بھی نہیں کرتے لے دیکھ نیند دی خاطر نے سورج دراہ بدل دیتا ہے سورج کا راہ بدلیا ہے کہ ہوں جس راہ تو اندر جانی تھوڑا جہا راہ بدلیا کر جائے پیارے تعلق ہو گیا نا سمجھا سر یہ گل ہو گئی انہوں پیاریاب کے تعلق تھی ہوں میں ایت ایت دی دسنا اے کہ جا رب دے پیارے نال جڑ جانا ہے پاک جڑا محبوب بولا تارا چلا مزدور کری کیا ہے ترائے سو نو سال تک ستے رہے ترائے سو نو سال تک پتہ ہے بندہ ایک پاسے ستا رہے بازو تھک جائیں رب نے پہلا انتظام اے بدلیا ایک پاسے مولا نال اپنا پیار بیار دنیا دیاں بے اور دے مفز نے جنہ مینے ٹھنڈ پہ محمد باغرت مسابی چلنا محمد مسابی دی نمیر دی دس دس ہزار چار چار ہزار دن جو سوٹ پان آمتی خوشبو لان آسو لگتا ہے نے کرما پڑیا کیا بنیا ماں ماں رشتے دارسو لیا ہویا کیا آپ سرکار روڑی تھے لے لے کھل ہوئی ہے جسم لپ بیٹھ کے ہزور والا رین حضور نے ویخیا رو پے مساب ویخو اللہ دے پیار اج دنیا تیرے میرے والدی ہے کہ دے کے اسکرین دا حال کیا کر چھڑے ہے وہ بڑے کمینے لوگ ہوندے نے نمل کے دنیا کھے اے عورتوں دے پیار نے انہوں کا حال <سؤال> کیا کر دنیا حال کیا دے پیار جی حضور گلام ہوں کا کردار عمل کا امل زندگی سیرت کردار کتنا بلند کہ مدینے دا تاجدار فرما یارو دیکھو سہی میرے مساب میرے پیارا آئے اپنی زندگیاں اے دیوانگی پیدا کر اے مستی پیدا کر کہ میرا کردی تاج دے یار فرماوے یارو میرا گلام ہے میرے پیار در دا حال کیا بن گیا ہے خیر نوجوان کی گل سنا او نوجوان سو نو سال سجے پاس تو خبے پاسے گزرے کبے تو سجے پاسے مولا اونا دا پاسا کون بدل ہے ملیا ج چاہ کے تگ چھیا میں قدرہ نہیں ہاں من کل بہ ہوئے تمین ماں تمال انہوں نے بدلا پیار والے نے دے پاسے میں رب خود برتاش ہو میں خود پلٹنا لگ جائے مولا نے ذکر دا ذکر کیا مینو کتے گل سنا بولو نا اللہ نفات الیمن اس کیا اللہ سونے رب العالمین خیب تو روٹی کھلتا ہے کھانا پینا ہو جانا ہے کیا آدمائش کے دی دہاڑا ہے بند گئے کوئی شار نکل آئے نہ عیسائیاں پنڈ سی عیسائی دنڈ آیا ایک دروازے دیا دروازہ کھڑکایا عیسائی باہر آیا آدھایا درویشہ کئے آئے یار بھوک لگی ہوئی ترائے درویش نو درویش لے سفر کیا کتا اسائی کا پیچھے فجیا ہے درویش کے پیروں پہ گیا ہے انجیا جائ بھکا تھا ایے گا انہیں روٹی سٹی ہو کے ٹور پیا Abby어, دوبارہ بجیا اس نے دوسری روٹی سٹی اگے ٹوریا تیسری روٹی بھی سٹ دیتی خالی ہاتھ ہوئے کتا پھر دوڑیا ہے جدو درویش نے ویخیا کتا میرے پیچھے میرے پیچھے آ رہا ہے کتے وی تیرے مالک دے بوے ترائے روٹیاں لیا سرائے دیا ترائے تین واپس دے کے جا رہا ہاں پھر بھی تینو بٹنا بوے دن والے کری دس کتے نے ارد کی مولا میران دے میں بےلی نال گل کرنی ہے تر بندے گل کرنی ہے رب نے زبان دتی ہے کتا بول کے آ کچھ ہیا کران کتا تنسان میں کتا انسان میں بوئے بوے دے بیٹھا ان مینوں چار دن تک کھلایا ہے ہن باوے دپے بایں چان بنے بایں روٹی دے باوے نہ دے میں بوا چڑنا گوارہ نہیں کرتا رب کا بندہ ہو کے رب کا دروازہ چھوڑ کے اج رب دشمن کے دروازے آئے اگر سچا درویش ہوتا مردہ مر جا پر جار بوا چھوڑا نہ کر جو ہے سجنا سجنا سوتیا نال روٹی سدو اگلے دیہ بھی اسے بوے دے جاوے گا جنہیں کل ٹکڑا دتا ہے اج بھی دے دے گا رب نے تی سال پینتی سال چالیس سال تک امدر امداد پاپ کے دین کا نوکر نہیں انہوں کافران کا نوکر بنانا وہ چلیا تی سال کے اج پھر شکر وفا خدار بنیا بیٹھا بھوکھا مرنا جا کتا ایک دن دے اعتماد کرتا ہے سال گزر گئے بھی اعتماد یہ نہ مشکلات رب العالمین آئیں کابے کا پیفے دا شیشے کا فن چلا بونا تیرا دی ہویا ہے یہ تیرے میرے امتحان واسطے سی لرد پکے نے یا کچے نے تردے پکے نے یا کچے نے وہ سونے جیسا ڈیرے یہودی موہے ڈال آئے بابا چشتی اہ دستا ہے او مسلمانوں امتحان جے محمد پاک دا دروازہ نہ چھوڑیا جے رب کل بھی عزت دے گا رب آج بھی عزت دا دے جانا پاسا بدلنا ہے بدل جاتا ہے کتنے تھک نہ جائے کدی تھا ہے تھک نہ جائے میں جانا رب دیا کا پاسا اللہ بدلنا ہے دسو اس کتے کا کون بدل جانا ہے نال کی لبی کتا سونے ویکو پیارو ترائے تھو تال تک ستے رہے ہے سن بندہ ادھر پیوے نہ پیداوار جواب ایک جباب ترائے سو نو سال تک جا رہے انہوں نو مولا نور والی خوراک اپنے خاص فیض آئے پر سوچنی جی سو نو سال تک دیا ہے پا کے آ گئے بولو یہ انہوں نے گل کرا ویسے اجیز و لفکار صاحب کی بلا بڑی گل لے گل پتہ ہی گل پانی ہے جو پانی ہے انہوں نے دو درو بڑیاں دعائیں بڑی آدھا میں تھے بے مول سا میں تھے بے مول سا میں تیرے نال لگیا ہے میرا بھی مول بانگیا ہے میرا بھی مول بانگیا ہے اجیز را پانی ہے نا سرکار پانی یہ دو درو مرید ہیں کہ پیدن یہ اپنے مریدوں نے برا گاڑا بیار پانی بندہ مر وے تھے بہ جلوائی برفی بنا لہ جاؤ کار میری آ گیا پھر پانی پتیا پی نا بڑ بڑ کر بڑ بڑی کر رہے ہو گئے ہو گل نہیں کردو بولنا جدو کو میری مو لگتا ہے دوسری گل میں لت خلو کے اتنے آتش پشا پہاڑ ہے اگ نہ بڑیا پہاڑ وہ فل چاک کے کے کے کے پھر چکر کھلوتی ہوئی ایک نڑی آجی چکی ہوئی ہے جیری تکبروتی اندر اگلے اگ رکھتے ہیں جی چکی ہوئی منہ چا کے چم دے وہ چلے اگر جنم بن جائے گا جی گا جا دنیا ہونوی جا کے بابے فرید کی چوکٹ نوج بھی سلام کر دی چھپ بھی رہتی پیار تو جو اللہ جناد سونے ولی دری د اللہ نور والی خوراک عالم میں لاہوت آل میں ہاہوت تو آل میں تو واستے خوراک آتی رہی سوال ہے جا کتا بوے چیٹھا میرے بل دیکھو جڑا کتا دے بووے تے چیٹا ہے وہ کن جتا رہا سجنا مولا دا کی گل سمجھا ہے کہ جڑا کتا بلیاں دے دربار سے آ کے بہ گیا جڑا نورا فیس بلیا والے دنیا والیا نو پتا لگ جائے یہ سمجھا جائے بلیا دروازے تو لبدا نہیں اللہ دے پیاریاں تو لبدا نہیں کئی فونکر گے بنیا دروازے پہ کی لے رب نے دسیا ہے بنیا کے دروازے جاوے محروم نہیں رہتا انسان تو میرے پیارے جاوے گا تحرگ باریک گل ہے جی اصل پورا لوگ بےغیرت گئے بے غیرت ہی جانے دنیا دا پیار لے کے گئے تھے دنیا دا پیار لے کے آئی ہوں ہوں قوم کنجر بن گیا نا وڑیا دے گو خیر اپنے بوے جانے سنو کھ لگتا کی وجہ ہے قرآن کا کتا میں روب نہ رہے تو انسان ہو کے ماروکتا ہے سوجو ہے اچھی آواز مگر ایک لفظ سنو. کم بس کم وفا او ہوا جی دے کتے دے سی. وفا ہوا جی دے دے وفا جدو فکیر ملی جا سا جان کتا پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے زبان دے میں پیارے گل کرنی ہے کتا رب نے پیارے ہو میم وٹے کیوں مارے کتا بول رہا ہے <kuta> تے کام ہوں پونکنا تونکے گاج کھل جائے گا اصل لک چک کے جا رہے ہیں اس کتے نے جب در پیار ہو میں آم کتا میں نہیں میں ولی کا کتا, کتا سونے کتا ضرور آپ فونکن والے نہیں جملہ پی جاؤ بالکل حق بنتا ہے کہ تا پی جا <اف> ربت ہے وہ خاصا ربط نہیں ہے قدرت جگدی سر بغدادی آپ سرکار پانی سے ٹوردے جا رہے ہیں یا اللہ یا اللہ جاللاح جاللاح بندہ سڑک نہیں جا رہے اندر بندہ دریا دے کنارے دے ہے اور کشتی میں جا میں پڑھا تخن یا جنید یا, جنید یا جنید یا جنید پانی تیا جد جا جا جملہ ہے جا جد جا جھتا جا رہا تو ٹرتا جا رہا ٹرا جا رہا منشا دل وسواسناس اسے نہیں تار تو جن پہ ترتا ہے رب او تار تین تار یا اللہ لاہ جو آیا بول رہا پانی نے فور پیرا تو نپیا سنگ تک پڑیا نہ پاخ گیا رب دہ ڈبیا نہیں رب دن دی وجہ جن دی وجہ لیا ڈبیا مارے پی جی گل بڑی میں جن کے آخر نام لے رہا ڈبیا ہائے ہائے پتا لگتا ہے ہر ایک دے آخر رب کا نام ہی توجہ ہے فکیرو میں نہیں کروال میں فہو کروالیاں مینو نہ لے جاؤ میں وفا والا کتا ہوں بس میں وفا والا کتا ہوں میں وفا والا کنی کفا کرے گا سونے سو میوکا جا جائے پردار نہیں چھوڑا گا سونے اے وفا اس کتے آئیے رب نے بلییا نے دروازے تو محروم نہیں تو میں کیوں محروم آ مہاراج اور آیا ہے چلیا جا سکتا شادی بیا جی برادری چلنا دین نال نہیں چلیا جا سکتا چلنا ہے نال نہیں چلیا جا سکتا رب دے پران دیاں پڑھائیاں اللہ دے دی تعلیم اگریزاں کا در چھوڑو دنیا آخری کی کریے نوکیاں نہیں لگیا مر جا گے وہ چلیا اگریز تے بون والا رجے محمد تے جان والا بکھا برے یہ سکتا ہے خدا دی بڑے بڑے ڈگری والے نوکریاں نہیں لگیا خود کشیاں پھر میرا بابا فریدے کاتا ہجویری دنیا تو تر گئے نظر حیث دی نگاہ دیئے اتر ایک پڑھائی ہے کافر میں گل مکا رہا ہا. ایک پڑھائی ہے کافر ایک پڑھائی والے پروفیسر پڑھائے دفتر جا کے کوٹا جا کے آگے جا کے جا بار چکر کر کے آئے گا انسان بیٹھے بیٹھے بیٹھے ٹوئیں بیٹھے نے یا انسان بیٹھے نے پر میرا باپ پتینے کا تاجد آپ والے رب دلی نے اندر حال تک ایک دربار یوی کا بڑھایا ہوئے انسان تھویا واپس تک مار دے پر ہے دربار نے دنیا نہیں رب حیا لگیا پڑھائی انسانا نو کتیا بنا اور محمد کی پڑھائی نو انسان کافر سببت پروفیسر ہوسان بن جاتے اگر سہبت رب آ نے فرمایا نظر ایک پروفیسر دی نگاہ ایک اللہ دے دی نگاہ پروفیسر نگاہ کرے چنگے بڑے مسلمان نو یہودی دا ٹٹو بنا چھڑتا ہے تھی مسلمان دی چار دیواری چندر ہوئے چکا تچا چڑا پر رب نہ بلی نگاہ کرے مسلمان بنا دے ادھر پڑیا ہوا مسلمان کافر بنا سر سور ورگا ہوئے مسلمانا نو کافر بنا پر سونے وا ہو نگاہ کر کے نبے لکھ نو مسلمان بناو سردار. جاہلان جاہلان و فقیر عالم بنا پروفیسر نگاہ کرے چنگے بھلے شعور والے بندے نو جاہل بنا کی تبر رجنا تبراہریت لولا بے حیائی جاہلیت ہے دھی, مسلمان جدوسل جاہیل کردے مولویا نو جاہل کر دے سونے ٹی وچ بٹھا کے رنگ گپا مروا ہے پر سجنا بلی نگاہ کرے میرا بابا فرید دے میں جن نماز پڑھا گا میرے سجے پاس آ کے کھلو جاؤ آپ سرکار نماز پڑھائی فجر سوسے سلام پھیریا نگاہ کی کمبے پاس سلام پھیریا نگاہ کی سنجے پاسے والے قرآن ادر وے ادر وے ولی نگاہ کرے فاص اندر غلازت دھو کے نیک کردائے بس آخری جملہ انسان کتیا بنا پر بلی پل کل انسان وہ نگاہ کر کے کتیا نو بھی انسان بنا چڈا کافی ہو گیا ساتھی اس محنت نک بول فرما سدی د سدی اٹھ گئی جہان تو پڑھ بیان چلو teh گلیاں بارش شاہ ہونے میں کتنا پا کے پڑھنا نہیں تجربہ نہیں تجربہ بھی پیر باؤ شکا دولو سارا پیر باؤ فرما TV, so پا پاک جائے یا کسی دن